السلام علیکم خواتین حضرات فنانشل اکاؤنٹنگ سیریز کا اٹھتیسواں لیکچر آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے لمیٹڈ کمپنیز کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ لمیٹڈ کمپنیز کس کس قسم کی ہوتی ہیں وہ وجود میں کیسے آتی ہیں ان کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسیشن جو کانسٹیٹیوشن کا کہ دو اہم ڈاکیومینٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا تھا آپ کو یہ بتایا تھا کہ جی کمپنی کو سیٹ اپ کیسے کیا جاتا ہے آپ کو میمورینڈم میں آبجیکٹس کلاز کی اہمیت اور آرٹیکلس آف ایسوسیشن میں جو انٹرنل گورننس ہوتی ہے کمپنی کے اندر اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا آپ کو ایشوڈ شیئر کیپٹل آتھرائز شیئر کیپٹل کے بابت بتایا گیا وہ قوانین جو لمیٹڈ کمپنیز کو ریگولیٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا کمپنیز آرڈیننس ہے نائنٹین ایٹی فور کا اس کا ریگولیٹر جو ہے وہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے اس کے علاوہ جو اکاؤنٹس بنتے ہیں لمٹ کمپنیز کے وہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز کے حساب سے بنتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل فیڈریشن آف اکاؤنٹنٹس ایشو کرتی ہے اور ان کو ان کیا ان کو اڈاپٹ کرتی ہے ایس سی سی پی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہم نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر سٹینڈرڈز اور لوکل لا کے درمیان کوئی تضاد موجود ہو تو جو لوکل لاس ہیں لوکل کارپریٹ لاس جو ہیں وہ پریویل کرتے ہیں اور اس کے حساب سے فائنانشیل اسٹیٹمنٹس وغیرہ بنای جائیں گی اسی کے ساتھ ہم نے آپ سے شیئر کیپٹل کی بات بھی کی تھی آترائز شیئر کیپٹل کیا ہوتا ہے ایشوڈ شیئر کیپٹل کیا ہوتا ہے شیئرس کیا ہوتے ہیں شیئرز پریمیم اور ڈسکاؤنٹ پہ بھی ایشو ہو سکتے ہیں اگر اجازت لے لی جائے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن سے تو یہ تمام باتیں اور اس کے علاوہ ہم نے آپ کو بیلنس شیٹ کے بارے میں آپ کو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جو بنتا ہے اس کے بارے میں اور جو دوسری اسٹیٹمنٹس ہیں مثال کے طور پہ اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی کیش فلو اسٹیٹمنٹ اور نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس ان کے بارے میں مختصرا بتایا تھا سٹیٹمنٹ اف چینجز ان ایکوٹی کی تفصیل دوبارہ سے ہم پیش کرنا چاہیں گے تاکہ یہ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے جو کہ سٹینڈرڈز اور کمپنیز آرڈیننس کے حساب دونوں سے ہی شاید جو ہے وہ ضروری ہے لیکن سٹینڈرڈز میں اس کی ترتیب قدرے مختلف ہے کمپنیز آرڈیننس میں اس کی ریکوائرمنٹ یا اس میں جو چیزیں شامل ہوتی جاتی ہیں وہ قدر مختلف ہے بہرحال سٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی جو ہے وہ ایٹ ا گلانس ایک شیئر ہولڈر کو یا کسی دوسری پارٹی کو جو کہ اس کمپنی میں انٹرسٹ رکھتی ہو یا انٹرسٹ کریٹ کرنا چاہتی ہے اس کمپنی کے اندر ایدر در ایز سپلائر ایز اے لینڈر اور ایز اے انویسٹر تو اس کے لیے ایٹ اے گلاس چل جاتا ہے اسے کہ سٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی دیکھ کے کہ شیئر ہولڈرس کے فنڈس کی انویسٹمنٹ کیا ہے اور اس کی ترتیب کیا ہے کہ شیئر کیپٹل کتنا ہے شیئر پریمی کتنا ہے اگر کوئی ریزرو کمپنی نے کریئٹ کیے ہوئے تو وہ کیا ہے اور ان کی نوعیت کیا ہے اور یہ کہ جی آج تک کتنا پروفٹ اینڈ لاس جو ہے وہ کیری فارورڈ کیا جا رہا ہے ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوا انپروپریٹڈ پڑا ہوا ہے تو یہ ہمیں ایٹ اگلانس جو ہے وہ کمپنی کی ایکوٹی انویسٹمنٹ کے بارے میں یعنی وہ تمام انویسٹمنٹ جو کہ شیئر ہولڈرز نے کی ہوئی ہے وہ تمام لوگ جو اس کمپنی میں شیئرز رکھتے ہیں ان کی انویسٹمنٹ کی ترتیب جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے شیئر کیپٹل جب بات کرتے ہیں ہم تو یہاں پہ آترائز شیئر کیپٹل کی بات نہیں کرتے ہم ایشوڈ شیئر کیپٹل کی بات کرتے ہیں کہ وہ شیئرس جو ایشو ہوئے ہوئے ہیں جو لوگوں کو دیے گئے ہیں بائیوز پیسے کے یا ٹرانسفر آف ایس کے جو بھی ایشوز ایشو کیے ہیں ہم نے شیئرس آترائز شیئر کیپٹل کے کیپ میں میکس جو لمٹ ہے اس میں رہتے ہوئے جتنے شیئرز آج تک ایشو کیے گئے ہیں اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ لیکچر میں آپ سے کہا تھا کہ جی لائبلٹی کا لمٹ شیئر کیپٹل کے حوالے سے ہیں. جتنے آپ کے شیئر سے دس شیئر سے اگر ایک کمپنی میں ایک شیئر ہے آپ کا ایک کمپنی میں ایک سو ہے ایک لاکھ ہیں تو اسی حوالے سے آپ کی لائبلٹی جو ہے وہ لمٹ ہو جاتی ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کمپنی کو گھاٹا ہوتا جائے اور کمپنی ایسی پوزیشن میں آ جائے کہ جی اس کو بند کرنا پڑ جائے تو آپ کا نقصان جو ہے جتنی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے اس کمپنی کے اندر اس حد تک ہوگا یعنی لاکھ روپے تک ہوگا دس لاکھ تک ہوگا کروڑ تک ہوگا جو بھی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس حد تک ہوگا یہ نہیں تمام کی تمام لاس جو ہے وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گی جبکہ سول پروپرائٹر اور پارٹنرشپ میں یہ تھا کہ جو لاس ہے وہ مالک یا مالکان کو پارٹنرز کو برداشت کو کلئی طور پہ ٹوٹلی totally کرنا پڑتی ہے تو کمپنی کے اندر لائبلٹی جو ہے وہ اس لحاظ سے لمٹ ہو جاتی تو سٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکٹی ایٹ اگلاس ہمیں شیئر ہولڈرز کی جو انویسٹمنٹ ہے جو انہوں نے ڈائریکٹلی کی ہوئی ہے اور جو کمپنی کے پروفٹس سارا وسال ان کی یوٹیلائزیشن ہے کہ جو اس میں سے کتنا پیسہ شیئر ہولڈرز نے کمپنی کے اندر واپس لگایا ہے یا کمپنی میں رکھا ہوا ہے آئندہ استعمال کے لیے کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ جی پروفٹ جو ہے وہ تمام کا تمام شیئر ہولڈرز میں تقسیم ہو سکتا ہے لیکن اکل دانش پروڈنس یہی چیز کہتی ہے کہ بہت سارے کا سارا پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ جی کمپنی کی آئندہ ضروریات کو نظر مد نظر رکھا جائے اور جو پروفٹ ہو رہا ہے اس میں سے کچھ حصہ جو کہ شیئر ہولڈرز ڈٹرمن کریں گے جس کا فیصلہ شیئر ہولڈرز کریں گے کہ کتنا حصہ ان پروفٹس میں سے وہ آگے کیری فارورڈ کرنا چاہیے کیونکہ کمپنی اگر کاروبار کر رہی ہے تو اس نے ایکسپینڈ کرنا ہے اس کو نئی مشینری کی ضرورت ہے اس نے اپنا پروڈکٹ رینج کو شاید بڑھانا ہوگا اس نے اپنا ڈسٹریبیوشن نیٹورک بڑھانا ہوگا اس نے نئی ایجادات سے شاید فائدہ اٹھانا اس نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہے کہ نئے پروڈکٹس بنانے کی کوشش کرنی ہے یا نئی طرح ترکیب ڈھونڈنی ہے کہ جی کس طریقے سے آ, اپنے پروڈکٹس کو کی کوالٹی کو بہتر کیا جائے تو اس سب چیز کے لیے پیسہ جو ہے وہ ضرورت ہوتا ہے اور بجائے اس کے کہ وہ ہر دفعہ کمپنی جو ہے وہ شیئر ہولڈرز کے پاس جائے اور کہے کہ جی ہمیں اب اور پیسہ دے دیجیے مناسب یہ ہوتا ہے کہ جو ہم پروفٹ یا منافع کما رہے ہیں اسی میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ ان کاموں کے لیے جو کہ ہم فورسی کر سکتے ہیں اس کے لیے علیحدہ کر دیا جائے سٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی جس وقت ہم مزید اس پہ غور کریں تو یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی پروفٹس کے اندر سے ڈیویڈینڈ کے طور پہ کتنا پروفٹ جو ہے وہ تقسیم کیا گیا اس کے باقی جو کچھ رہ گیا تھا اس کو ہم نے کس ریزرو میں یا اسی میں کیونکہ پروفٹ اینڈ لاس جو ہے جو اگر بچ بھی جاتا ہے ان جس کو کہتے ہیں یا انڈسٹریبیوٹیڈ کہتے ہیں وہ آئندہ سالوں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے شیئر ہولڈرز کے درمیان تو جب ہم خاص مقاصد کے لیے یا جنرلی کسی Uh, اس, اس, اس, اس مقصد سے یا اس اس آم, آ, آ, آ, اپنے اندازہ کر کے کہ جی آئندہ ہمیں شاید یہ چار پانچ چھ مختلف کاموں کے لیے پیسہ چاہیے ہوگا اور بجائے اس کے کہ ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں شیئر ہولڈرز میں ہم وہی پیسہ جو ہے وہ جن ریزرو میں ٹرانسفر کرتے ہیں پھر ان ریزرو کی تفصیل جو ہے وہ دی جاتی ہے جس میں کہ جنرل ریزرو بھی ہو سکتا ہے کیپٹل ریزرو بھی ہو سکتا ہے فکسڈ ایسٹ کو ریپلس کرنے کے لیے آپ پیسہ جو ہے وہ اپنے پروفیٹ میں سے علیحدہ کر سکتے ہیں اور اس کو اس پرپز کے لیے رکھ سکتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ ریزرو میں لے جاتے ہیں پیسہ کے علاوہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں جو پیسہ پڑا ہوا ہے انڈسٹریبیوٹیڈ جو پڑا ہوا ہے یا جنرل ریزرو میں جو پڑا ہے اگر کیپیٹل ریزرو میں ہے یا فکسڈ ایسٹ ریپلسمنٹ میں ہے یا اس قسم کی کسی چیز میں ہے, تو وہ تو ایک سپیسیفائیڈ پرپز کے لیے ہوگا وہ ڈسٹریبیوٹ آئندہ نہیں ہو سکتا جہاں تک جنرل ریزرو اور انڈسٹریبیوٹیڈ یا انپروپریٹڈ پروفیٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کا تعلق ہے وہ آئندہ بھی تقسیم ہو سکتے ہیں تو یہاں سے ہمیں پچھلے سال کی کارکردگی اور کرنٹ سال کی کارکردگی جو ہے کمپنی کی اس کے باوت پتہ چل جاتا ہے اور شیئر ہولڈر کی انویسٹمنٹ کمپنی میں پتا چل جاتی ہے ایک اور جو اس میں ایکوٹی کا حصہ ہے جو اکاؤنٹ وہ شیئر پریمیم اکاؤنٹ, کہلاتا ہے. شیئر پریمیم اکاؤنٹ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ لیکچر میں, میں نے آپ سے کہا تھا کہ جی شیئرز پریمیم پہ یعنی ان کا جو فیس ویلو ہوتا ہے اگر دس روپے کا شیئر ہے تو آپ اس کو دس روپے کی بجائے اگر بارہ روپے پہ اگر آپ اس کو شیئر ہولڈرز کو آفر کرتے ہیں اور وہ شیئر ہولڈرز وہ ایکسٹرا دو روپے آپ کو اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ کمپنی کی کارکردگی پچھلے سالوں میں بہت اچھی رہی اور ان کو توقع یہ ہے کہ جی آئندہ سالوں میں بھی اس کی جو کارکردگی ہے کمپنی کی وہ اس مینجمنٹ کے تحت کے ذریعے جو ہے وہ اچھی کارکردگی ہی پیش کرے گی اس لیے وہ اس بات پہ راضی ہے کہ آپ کو کمپنی کو وہ فیس ویلیو سے بڑھ کر جو ہے وہ پریمیم دے رہے ہیں شیئرز پہ کہ ہاں ہم یہ پریمیم بھی دینے کے لیے تیار ہے کیونکہ یہ کمپنی کی کارکردگی جو ہے اس سے شیئر ہولڈر جو ہے وہ مطمئن ہے تو جہاں پہ فیس ویلیو سے زیادہ آپ کو رقم حاصل ہوتی ہے وہ شیئر پریمیم کہلاتا ہے شیئر پریمیم جو ہے وہ آپ ڈسٹریبیوٹ طریقے سے نہیں کر سکتے کہ جیسے پروفیٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہے کہ آپ اس کو, ڈب... اس کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دے شیئر ہولڈرز میں وہ صرف ایک ہی طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے وہ طریقہ کیا ہے کہ جس وقت کمپنی یہ فیصلہ کرے کہ جی ہم نے اپنے شیئر ہولڈرز کو بونس شیئرز دینے ہیں اب یہ بونس شیئرز کیا ہوتے ہیں بونس شیئر یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپنی اپنے ایک طریقے سے پروفٹ میں سے بجائے اس کے کہ اس کو ڈویڈنٹ کیش ڈویڈنٹ دے وہ شیئرز جس, جس کا ویلو دس روپے ہے وہ پورا دس روپے ادا کر, خود کمپنی ادا کرتی ہے لیکن شیئرز جو ہے وہ شیئر ہولڈر کو تقسیم کر دیتی ہے کہ ان کی جو اگزسٹنگ ہولڈنگ ہے اس کے حساب سے تو ایک طریقے سے وہ بھی ڈسٹریبیوشن آف پروفیٹ ہے وہ ڈسٹریبیوشن اگر جس وقت کرنی ہو یا بونس شیئرز جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ جی ایشو کرنے ہوں تو وہ بونس شیئرز جو ہیں وہ اس شیئر پریمیم اکاؤنٹ میں سے ایشو کیے جا سکتے ہیں اس اکاؤنٹ میں سے جاری کیے جا سکتے ہیں ورنہ اس کے علاوہ شیئر پریمیم اکاؤنٹ میں جو پیسے ہوتے ہیں وہ پیسے دو تین مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں رائٹ آف پیلیمنری ایکسپینس یعنی وہ ایکسپینس جو آپ نے کمپنی کو بنانے میں اور سیٹ اپ کرنے میں جو اخراجات کیے تھے ان کو اگر آپ چارج آف کرنا چاہتے ہیں تو آپ شیئر پریمیم کے اگینسٹ چارج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کمپنی میں کوئی شیئرز ڈسکاؤنٹ پہ ایشو کیے ہیں تو فیس ویلو اور جو ڈسکاؤنٹ ویلو ہے یعنی yani اگر دس روپئے کا شیئر ہے اور اس کو آٹھ روپے پہ اگر جاری کیا جا رہا ہے تو وہ دو روپئے کا جو فرق ہے وہ بھی اس شیئر اکاؤنٹ میں سے پورا کیا جاتا ہے کیونکہ ایشوڈ شیئر کیپیٹل جو ہے وہ ہمیشہ فیس ویلو کے حساب سے کمپنی کے اکاؤنٹ میں شو کیا جاتا ہے آپ نے پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے اسٹاک ایکسچینج پہ کوٹیڈ ہے اس کے کوئی ایشو کرنے میں جو اخراجات آتے اس کا ایک طریقہ ہے جو کمپنیز آرڈیننس میں لکھا گیا ہے کہ جی اس کے لیے پروسپیکٹس ایک چیز ہوتی ہے وہ بنائی جاتی ہے اخباروں میں اشتہار دیے جاتے ہیں اپلیکیشن کیونکہ پبلک ایٹ لارج ہے جس نے اس کمپنی کے اندر شیئرز جو ہیں وہ شیئرز جو ہیں وہ انویسٹ کیے ہوئے پبلک ایٹ لارج کو آفر کیا جا رہا ہے وہ شیئرز نئے شیئرز جو آفر کیے ہیں تو اس پہ اخراجات ہوتے ہیں وہ تمام اخراجات جو ہیں وہ بھی شیئر پریمیم اکاؤنٹ اگر موجود ہو تو اس میں سے اس کے اگینسٹ آپ اس کو چارج کر سکتے ہیں یا رائٹ آف کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں کریں بونس ایشوز یا بونس شیئرز کا ذکر میں آپ سے پہلے کر چکا ہوں اس کے علاوہ ایک اور جو یوزج ہے جو کمپنیز آرڈیننس ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ شیئر پریمیم اکاؤنٹ ہم جس پرپس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے کہ جی اگر ہم ایک چیز ہوتی ہے ڈبینچر ان ڈینچر کو جس وقت واپس کر رہے ہوتے ہیں یا اس پہ جو پریمیم ہم دے رہے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ہم اس شیئر پریمیم اکاؤنٹ کے اگینسٹ پھر آف سیٹ کر سکتے ہیں ڈیبینچر کیا ہوتے ہیں یہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا لیکن فی الوقت یہ ذہن میں رکھیے کہ پریمیم جو ریڈمپشن یا ڈیوینچر کی واپسی پہ جو پریمیم دیا جاتا ہے یا پریمیم دیا گیا ہے وہ اگر کوئی دیا گیا ہے تو اس کو آپ شیئر پریمیم اکاؤنٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ سیٹ آف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی پانچویں چیز کے لیے شیئر پریمیم اکاؤنٹ جو ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے اب بات آئی ری ویلویشن ریزرو کی ری ویلوشن ریزرو جو ہے پہلی بات تو میں یہ ارض کر دینا چاہتا ہوں کہ کمپنیز آرڈیننس کے حوالے سے ری ویلویشن ریزرو جو ہے وہ ایکوٹی کا حصہ نہیں ہے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کے حوالے سے ری ویلویشن ریزرو جو ہے اس کو اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکٹی کے اندر دکھایا جاتا ہے لیکن جیسا کہ پہلے کہا میں نے کیونکہ کمپنی لا پاکستان کا جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کو دکھایا جائے وہاں پہ لہذا اس کو ہم ہمیں نہیں دکھانا چاہیے سٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکٹی میں کیونکہ لوکل لا جو ہے وہ پریویل کر رہا ہے. اور اگر آپ دکھاتے بھی ہیں کہا دکھائیں گے آپ بیلنس شیٹ پہ نہیں دکھا سکتے بیلنس شیٹ پہ تو آپ نے کمپنیز لو کے حساب سے جو فارمیٹ کمپنیز آرڈینس کے اندر دیا گیا ہے اس کے شیڈیول میں دیا گیا ہے اس کے حساب سے آپ نے اس کو ترتیب دینا ہے آپ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں جو کہ ایکسپلانیٹری نوٹس ہوتے ہیں یعنی تفصیل جہاں پہ ان آئٹمس کی جو کہ بیلنس شیٹ میں آ رہے ہیں وہ جہاں پہ آپ بیان کرتے ہیں نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں وہاں پہ آپ جو ہے وہ آپ یہ چیز جو ہے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کے حساب سے سٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکٹی کا یہ بیلنس ہے کمپنیز آرڈینس کا یہ ہے اور اس کی ریکنسیلشن شاید یہ ہے ان دونوں فیگر جو نوٹس ہیں وہ تفصیلی نوٹس ہیں وہ explain it, explain کر رہے ہیں کہ بیلنس شیٹ میں کیا آئٹمس ہے لہذا نوٹس میں جو فگرز آ رہی ہیں ان کا ریکنسائل ہونا ان کا اگریمنٹ بیلنس شیٹ کے اندر جو فر موجود ہے اس سے ضروری ہے ری ویلویشن ریزرو جو وہ بھی آپ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے آپ اگر ریویلویشن کی کبھی کوئی لاس ہوتی ہے وہ آپ اس کے اگینسٹ آف سیٹ کر سکتے ہیں یا جس وقت ایسٹ واقع بیچا جائے ایکچولی ڈسپوز آف کر دیا جائے تو اس وقت اس میں سے وہ اماؤنٹ جو کہ اس سے متعلق ہو ریویلویشن ریزرو وہ آپ پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ ریویلویشن ریزرو کو کسی چیز کے لیے استعمال نہیں کر سکتے کیش فلو اسٹیٹمنٹس کی اب بات کرتے ہیں کیونکہ میرا خیال ہم نے کافی وقت اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی کے بارے پہ لگایا اب کیش فلو سٹیٹمنٹ جو ہے اس کے اندر ہم کیا شو کرتے ہیں اور یہ بھی ایک اسینشل پارٹ ہے ایک کمپنی کی ٹوٹل سال کے بعد جو فائنینشیل سٹیٹمنٹس بنائی جاتی ہیں ان کا ایک بڑا اسینشل پارٹ ہے کیش فلو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سال کے دوران کیش ریسورسز جو ہیں ان کی موومنٹ کیا تھی یعنی کتنا کیش آیا اس کو استعمال کیسے کیا گیا کہاں سے آیا اور کیسے اس کو اپلائی کیسے کیا گیا کیش فلو کو ہم بہت تفصیل سے اگلے کچھ لیکچر میں اسٹڈی کریں گے اس وقت صرف یہی ہے کہ جی یہ ایک انٹیگرل پارٹ ہے ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے فائنانشیل اسٹیٹمنٹس کا اور اس کو شو کرنا بہت ضروری ہے نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس کی میں نے بات کی نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس جو ہیں یہ بھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا ایک حصہ ہیں اور اتنا ہی امپورٹنٹ حصہ ہیں کہ جتنا کیش فلو اسٹیٹمنٹ ہے یا اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکٹی ہے نوٹس کے اندر بہت ساری تفصیل دی جاتی ہے اب کیوں دی جاتی ہے پہلے تو یہ بات ہے کمپنی کے معاملات کو چلانے اس کے جو اگریمنٹس ہوئے سال کے دوران اس میں جو بینکوں کے ساتھ کسی اور کے ساتھ ہر ایک جو بھی کام ہوا اب اس تمام تر کی تفصیل جو ہے وہ تو ایک شیئر ہولڈر کو معلوم نہیں ہے شیئر ہولڈر کے پاس تو سال کے آخر میں جو اینوئل سٹیٹمنٹس ہیں فائنینشل اکاؤنٹس ہیں آڈیٹیڈ اکاؤنٹس ہوں گے وہ جو ان کے پاس جاتے ہیں اور اس سے انہوں نے یہ انفارمیشن یہ اپنے آپ کو انہوں نے انفارم کرنا ہے کہ کمپنی نے سال کے دوران کیا کیا لہذا وہ تمام آئٹمس جو کہ بیلنس شیٹ میں اپیئر ہو رہے ہیں اور بہت سارے آئٹمس جو کہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں نظر آتے ہیں ان کی ایکسپلینیشن ان کا بریک ان کے بارے میں تفصیلات کہ اگر کوئی لونز لیے ہیں یا لیس کیا ہے یا کوئی اور کسی قسم کے ارینجمنٹس کیے ہیں تو ان تمام تر کی تفصیل جو ہے آپ کو جو ہے وہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں دینی ہوتی ہے تاکہ یہ شیئر ہولڈرس اور وہ پبلک جو کہ آپ کی کمپنی میں آئندہ انویسٹمنٹ کرنا چاہے یہ تمام لوگ وہ بینکس وہ تھرڈ پارٹی سپلائرس آپ کے کسٹمرس وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ کمپنی کو کس طریقے سے اور کن ٹرمز پہ چلایا جا رہا ہے یہ ریکوائرمنٹ جو ہے یہ کمپنیز آرڈینس کی بھی ہے یہ ریکوائرمنٹ جو ہے یہ سٹینڈرڈز کی بھی اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز کی بھی ہے تفصیلات جو ہمیں بیان کرنی پڑتی ہیں نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں کمپنی کا بزنس کیا ہے سب سے پہلے تو یہ بات لکھی جانی ہوتی ہے کمپنی میں جو اکاؤنٹس بنائے ہیں وہ کن پالیسیز کے تحت بنائے ہیں وہ اکاؤنٹنگ پالیسیز کیا ہیں کمپنی کی یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب ہم جب سٹاکس اور انوینٹریز کی بات کر رہے تھے اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ سٹاک ویلیو کرنے کے مختلف طریقے کار ہوتے ہیں فکسڈ ایسٹس ڈپریسی ایشن چارج کرنے کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں تو کمپنی نے جو پالیسی اڈاپٹ کی ہے وہ پالیسی ان کو بیان کرنی پڑے گی کہ ان تمام مختلف طریقہ کار یا مختلف آلٹرنیٹوز میں سے کون سا آلٹرنیٹو یا کون سے آلٹرنیٹوز کمپنی کی مینجمنٹ نے اختیار کیے ہیں اور پھر یہ کہ وہ جو پالیسیز ہے سالہ ب سال آپ اپلائی کرتے رہتے ہیں ان میں چینج اگر آتی ہے تو پھر اس کی بابت بھی آپ کو نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں تفصیل بیان کرنا پڑتا ہے کہ یہ چینج کیوں آئی اور اس کے علاوہ مثلاً کاسٹ آف سیلز ہے اگر پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں تو اس کے کمپوننٹس کیا وہ کیسے بنا کیسے ارائیویٹ آپ نے اس فگر کو کیا ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز ہیں اس کا بریک اپ کیا ہے سیلنگ ایکسپنسز ہیں اس کا بریک اپ کیا ہے فکسڈ ایسٹس ہیں تو ان کی تفصیل کیا ہے سال کے دوران کتنے نئے فکسڈ ایسٹس آپ نے خریدے کتنے بیچے ان پہ ڈپریسیشن کیا ہے ڈپریسیشن کیا پالیسی کے حساب سے دی جا رہی ہے لونز ہیں بینکوں سے آپ نے اگر قرض لیے ہے کسی فائنانشیل انسٹیٹیوشن سے قرض لیے ہوئے ہیں اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں کتنے سال کے لیے وہ قرض لیا گیا ہے کس ریٹ آف مارک اپ پروفٹ کے اوپر وہ قرض لیا گیا ہے تو یہ تمام اور کیا کیا پراپرٹیز آپ نے جو ہے وہ سیکیورٹی کے طور پہ ان بینکوں کو ان فائنانشیل انسٹیٹیوشنس کو لیسنگ کمپنیز میں بھی, بھی ہو سکتی ہیں ان کو جو ہے وہ آپ نے دیے ہوئے ہیں سیکیورٹی کے طور پہ تو یہ تمام تر تفصیل جو ہے آپ کو لکھنا پڑتی ہے اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ چونکہ کمپیرٹیو فی پچھلے سال کے فگر جو ہیں وہ بھی ساتھ دکھائے جانے ہوتے ہیں اور وہ فیگرس جو ہے وہ نہ صرف بیلنس شیٹ اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اور اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکٹی اور کیش میں دکھائے جانے کیش فلو اسٹیٹمنٹ میں دکھائے جانے ہیں بلکہ جہاں تک ممکن ہو وہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں بھی ان کی تفصیل دی جانی ہو اب ہم نے ایک ٹرم پہلے یوز کی تھی ڈرس ڈچرس کیا چیز ہوتی ہیں ڈبینچر جو ہے وہ ایک قسم کا ایک طریقے کار ہے جس کے ذریعے کمپنی لون لیتی ہے کس سے لیتی ہے بینک سے نہیں لیتی فائنینشل انسٹیٹیوشن سے نہیں لیتی وہ جنرل پبلک سے لیتی ہے وہ پبلک کو کہتی ہے کہ جی ہمائے اتنے پیسے کی ضرورت ہے ہم شیئر کیپیٹل جو ہے کیونکہ پرماننٹلی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی کیونکہ شیئر کیپیٹل جو ہے وہ تو پرماننٹ ہو گیا یہاں پہ ہمیں ایک خاص مدت کے لیے جو ہے وہ کچھ کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ پیسہ چاہیے پبلک ہمیں یہ پیسہ دے ہم اس کی ایکنالجمنٹ کرتے ہیں یہ ڈوینچر جو ہے یہ اکنالجمنٹ ہے کہ آپ نے ہمیں پیسہ دیا اور جس پہ ہم آپ کو پروفٹ دیں گے کیونکہ آپ نے یہ پیسہ جو ہے ہمیں ایک, ایک طریقے سے قرض دے رہے ہیں کمپنی کو آپ کو اس پہ ایک ریٹ آف مارک اپ ریٹ آف پروفٹ جو ہے وہ ملے گا جو کے برابر ہونا چاہیے جو مارکیٹ میں جنرلی ریٹ مارک اپ کا یا پروفٹ کا جو ہے وہ چل رہا ہے اس کے حساب سے ہونا چاہیے تو یہ ڈبینچرس ہوتے ہیں so it is اٹ از این ایکنالجمنٹ آف اے ڈیٹ وچ از اولڈ بائی دا کمپنی ٹو دا پبلک اٹ لارج اینڈ وچ ہیز وچ از فار اے ڈیفائنڈ پیریڈ آف ٹائم اینڈ ہیز اوفٹ ریٹ اٹو اٹ اسی طریقے سے ایک ٹرم فائنینس سرٹیفکیٹس آج کا ایشو ہوتے ہیں یہ بھی ایک خاص مدت کے لیے ہوتے ہیں اور یہ سرٹیفکیٹس کمپنیاں جاری کرتی ہیں اور یہ پھر پبلک اٹ لارج سے جو ہے وہ پیسہ لینے کے لیے جو ہے وہ جاری کیے جاتے ہیں آج کل اخبارات میں ٹرم فنانس سرٹیفکیٹس کا کافی ذکر آتا ہے اور بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ یہ جاری کر رہی ہیں سو so یہ دونوں طریقے جو ہیں پبلک اٹ لارج سے عام پبلک سے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے بجائے اس کے, کے بینک سے لیے جائیں یا آ, کسی فرانشل انسٹیٹیوشن سے لئے جائیں یہ پبلک سے لیے جاتے ہیں چونکہ یہ پبلک سے لیے جاتے ہیں اس لیے یہ دونوں جو انسٹرومینٹس جو ہیں یہ دونوں جو لمٹ کمپنیز پبلک لمیٹڈ کمپنیز یہ لسٹڈ کمپنیز جو ہیں وہ آم طور پہ ان کو جاری کرتی ہیں اب ہم نے بہت ساری باتیں فائنانشیل سٹیٹمنٹس کے بارے میں ہم نے کی آئیے ایک ایگزامپل کرتے ہیں لمیٹڈ کمپنیز کے اکاؤنٹس بنانے کے بارے میں کے جی اس کی بیلنس شیٹ ہم کس طریقے سے بنائیں گے جو انفارمیشن ہمیں دی گئی ہے اس سے تاکہ کچھ ایکسرسائز اور یہ تمام باتیں جو ہم نے کی ہے ان کو ٹرانسلیٹ ہم کر سکے ان پریکٹس تو سوال ہمارے پاس یہ ہے بیٹا پرائیویٹ لمیٹڈ ایک مینوفیکچرنگ کمپنی ہے اور اس کے بارے میں ہمیں یہ انفارمیشن دی گئی ہے جو کی بکس یا بکس آف اکاؤنٹ سے حاصل کی گئی ہے یہ انفارمیشن کیا ہے یہ آپ کے سامنے اس وقت جو سلائیڈ موجود ہے اس پہ دکھائی جا رہی ہے کہ لسٹ آف بیلنس ہیں ہمارے پاس مختلف قسم کے یا مختلف انفارمیشن ہے جو ہم نے لی ہے یہ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ ڈیبٹ ہے یا کریڈٹ ہے ایک لسٹ ہے اس کا تعین کرنا کہ یہ بیلنسز ڈیبٹ میں ہیں یہ کریڈٹ میں ہیں یہ ہمیں خود کرنا ہے اس میں سے کون کون سی انفارمیشن جو ہے وہ بیلنس شیٹ میں شو کی جائے گی اور اس کا حصہ بنے گی کون سی ایسی ہے جو شو تو کرنی ہے لیکن بیلنس شیٹ کے ٹوٹل ایڈ اپ کرتے ہوئے اس میں شامل نہیں کی جائے گی تو یہ تعین جو ہے ہمیں کرنا پڑے گا سب سے پہلے اس لسٹ سے جو کہ آپ کے سامنے اس وقت سکرین پہ موجود ہے تو سب سے پہلے ہم اس لسٹ میں جو بیلنسز دیے ہوئے ہیں ان پہ ان کو دیکھتے ہیں کہ جی کیسے ہم ان کو ٹریٹ کریں سب سے پہلے ہمیں نظر آتی چیز جو آترائز کیپیٹل ہے کہ جی وہ پانچ لاکھ روپے کا ہے اور ہر شیئر کا ویلیو جو ہے وہ دس روپے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی نے پچاس ہزار شیئرز جو ہیں دس روپے فی ایشو کیے ہیں یہ حد ہے اس کیپٹل کی جو کہ یہ لمٹ کمپنی جو ہے ریز کر سکتی ہے کسی بھی وقت اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ آترائزڈ کیپٹل جو ہے یہ کیا بیلنس شیٹ کے ٹوٹلز میں آئے گا یا نہیں آئے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی یہ بیلنس شیٹ کے ٹوٹلز میں نہیں آتا بیلس شیٹ پہ دکھایا ضرور جاتا ہے ویسے اگر آپ چاہیں تو اس کو بیلنس شیٹ پہ نہ دکھائیں آپ اس کو نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں آپ دکھا سکتے ہیں کہ آترائزڈ کیپٹل جو ہے کمپنی کا وہ کیا ہے اس کی اہمیت صرف کس حد تک ہے جو فیگرس ہے ایکچوئل ایسٹس ہیں لائبلٹیز جو ہیں کمپنی کی اس میں یہ فگر نہیں آئے گی جو آترائز شیئر کیپٹل کی ہے اب دوسری فگر جو ہے وہ پیڈ اپ کیپٹل کی ہے پیڈ اپ یا ایشوڈ کیپٹل یہ وہ پیسہ ہے یا یہ وہ شیئرز ہے جو کہ ہم نے ایکچولی ایشو کیے ہیں جو کہ ہم نے ایکچولی شیئر ہولڈرز کو دیے ہیں اور جن کے عبض ہمیں پیسہ وصول ہوا ہے یا ایسٹس وصول ہوئے تو یہ فگر جو ہے پیڈ اپ کیپٹل کی یا ایشوڈ کیپٹل کی یہ تو ظاہر ہے کہ بیلنس شیٹ میں لائبلٹیز کی جس کا ٹوٹلنگ کریں گے ہم تو اس میں یہ آئے گی اور کیپٹل جو ہے وہ شیئر ہولڈرز نے کمپنی کو دیا ہے کمپنی جو ہے وہ ہم نے کہا تھا کہ ایک لیگل پرسن ہے سو شیئر ہولڈرز نے ایک لیگل پرسن جو کہ کمپنی ہے اس کو پیسے دیے لہذا کمپنی کی لائبلٹی ہے ایشوڈ کیپٹل کیونکہ یہ کیپٹل ہو سکتا ہے کبھی لوٹانا پڑ جائے اگر کمپنی کا کاروبار ختم کر دیا جانے کے کوئی فیصلہ ہو حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے اور امید بھی نہیں کرتے شیئر ہولڈرز کے کبھی ایسی پوزیشن آئے گی بہرحال اکاؤنٹس کے حوالے سے ایشوڈ یا پیڈ اپ کیپٹل جو ہے وہ لائبلٹی ہے اور لائبلٹی جو ہوتی ہے وہ ایک کریڈٹ بیلنس ہوتا ہے سو so یہ فگر تو کریڈٹ میں تیسری فگر جو ہے وہ ڈبینچرس کی ہے اب ڈبینچرس جو ہیں جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا کہ ہم نے پبلک ایٹ لارج سے ہم نے قرض لیا ہے سو so, یہ بھی لائبلٹی ہے کمپنی کی لائبلٹی ہے اور یہ چونکہ لائبلٹی ہے اس لیے یہ بھی کریڈٹ بیلنس ہے اس کے بعد لینڈ بلڈنگ موٹر وہیکلس فرنیچر یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ فکسڈ ایسٹس ہیں اور ایسٹس جو ہیں وہ بیلنس شیٹ اور بکس بکس کے اندر وہ ڈیبٹ بیلنسز ہوتے ہیں اور وہ ایسٹس ہوتے ہیں تو یہ تینوں اکاؤنٹس جو ہیں یہ ڈیبٹ ہیں، بیلنسز۔ اس کے بعد ہمیں ایکٹڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی فگر ہے اب یہ جو اکیوملیٹڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی فگر ہے اس کے بارے میں ذرا فیصلہ کرنا مشکل ہے ایسے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیبٹ میں بھی ہو سکتا ہے اور کریڈٹ میں بھی ہو سکتا ہے اگر ڈیبٹ میں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ لاس ہے اور اگر کریڈٹ میں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ پروفٹ ہے اور ایکوملیٹڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروفٹ جو کہ پچھلے سالوں سے آگے کیری فارورڈ ہو رہا ہے اور شیئر ہولڈرز میں تقسیم نہیں ہوا تو اس فگر کے بارے میں فی الوقت تو ہم آپ سے نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیبٹ ہے اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کریڈٹ ہے اس کے لیے ہمیں ٹرائل بیلنس ان تمام فگر سے بنانا ہوگا اور ٹرائل بیلنس جب بنائیں گے تو پھر یا ڈیبٹ سائیڈ کریڈٹ سائیڈ سے کم ہوگی تو یہ فگر ڈیبٹ سائیڈ پہ آئے گی اگر ڈیبٹ سائڈ زیادہ ہے کریڈٹ سائڈ سے تو یہ فگر کریڈٹ سائڈ پہ آئے گی اس کا مطلب ہے کہ یہ پروفٹ کی فگر ہمیں انتظار اس کا کرنا پڑے گا جب تک ہم ٹرائل بیلنس مکمل نہیں کر لیتے اس لیے اگلی فگر پہ چلتے ہیں اسٹاک اینڈ ٹریڈ ڈیٹرس اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں ڈیٹرس وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں پیسہ دینا ہے لہذا ہمارا ایسٹ اسٹاک ہمارا ایسٹ ہے یہ وہ مال ہے جو ہمارے پاس موجود ہے ہمارے گودام میں پڑا ہے جس کو ہم ابھی بیچ نہیں سکے ڈسپوز نہیں کر سکے یا استعمال نہیں کر سکے تو اسٹاک اور ڈیٹرز بھی ایسٹ ہے اور چونکہ وہ دونوں ایسٹ ہے تو یہ دونوں فیگر بھی ڈیبٹس ہیں یا ڈیبٹ بیلنس جنرل ریزرو جنرل ریزرو جو ہے وہ ہم پروفٹ فار دا ایئر کو ڈیبٹ کر کے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر کے ہم کریئٹ کرتے ہیں اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکٹی کے حوالے اگ, پہ, کو اگر آپ ذہن میں لے آئے تو آپ کو یہ یاد ہے کہ جی اس میں ہم نے اس کو ایکوٹی کا حصہ دکھایا تھا جب ہم اس کو ایکوٹی کا حصہ دکھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک کریڈٹ بیلنس ہے اور چونکہ یہ کریٹ ہوتا ہے پروفیٹ اینڈ لاس اویلیبل فار اپروپرییشنز میں سے لہذا ڈیبٹ پروفٹ اینڈ لاس اپروپریشن ہے کریڈٹ جنرل ریزرو اکاؤنٹ ہے لہذا یہ بھی ایک کریڈٹ بیلنس ہے کریڈٹرس Creditors, وہ لوگ ہیں جن کو ہم یعنی کمپنی میں پیسہ ادا کرنا ہے لائبلٹی ہے لہذا یہ بھی ایک کریڈٹ بیلنس پرپوزڈ ڈویڈینڈ یعنی کمپنی کے ڈائریکٹر جو ہیں وہ یہ پرپوز کر رہے ہیں کہ کمپنی پندرہ ہزار روپیہ جو ہے وہ dividend, شیئر ہولڈر کو ادا کریں ڈویڈینڈ کہاں سے دیا جا رہا ہے پروفیٹ اینڈ لاس میں سے دیا جا رہا ہے لہذا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہے اور ڈویڈینڈ پے کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریڈٹ ہے یہ لائبلٹی ہے لہذا کریڈٹ بیلنس بینک بیلنس ہمیں نہیں دیا گیا اب اس کا تعین ہم کیسے کریں گے بھی دیکھنا پڑے گا کہ ڈیبٹ سائیڈ کریڈٹ سائیڈ کیسے برابر ہے ایکوملیٹڈ ڈپریسن موٹر وہیکلس بلڈنگ فکسچرز یہ وہ ڈپریسن کا اماؤنٹ ہے جو پچھلے سالوں سے اس سال کی شروع تک ڈپریسن مختلف فکسڈ ایسٹ کے اوپر چارج کی جا چکی ہے اور کیری فارورڈ ہو رہی ہے لینڈ کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ کیوں نہیں ہے یاد کیجئے آپ سے یہ کہا گیا تھا کہ لینڈ ایک ایسا فکسڈ ایسٹ ہے جس پہ ڈپریسن چارج نہیں ہوتی بلڈنگ پہ ہوگی موٹر گاڑیوں پہ ہوگی فرنیچر پہ ہوگی فکسچر پہ ہوگی آفس ایکوپمنٹ پہ ہوگی پلانٹ اینڈ مشینری پہ ہوگی لیکن زمین پہ ڈپریسن چارج نہیں ہوتی زمین لینڈ جو ہے جس پہ آپ کی فیکٹری کھڑی ہے وہ لینڈ جو ہے وہ کاسٹ پہ آپ دکھاتے ہیں بیلنس شیٹ کے اندر اور یہ ڈپریسن جو ہے کیسے کریٹ ہوتی تھی ڈیبٹ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ accumulated depreciation account لہذا یہ تینوں فرس جو ہیں یہ تینوں فر کریڈ بیلنس جو ہمیں اضافی تفصیل دی گئی ہے یا انفارمیشن دی گئی ہے نوٹ کے طور پہ اس میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ all items of profit and loss have been بین for in calculating the balance of آف ایکومٹ پروفٹ loss account except for depreciation, which is to be charged at 10% on the written-down value of the depreciable assets. What does this mean? This means that, the depreciation of the year, besides the other items or ja expenses, پروفٹ اینڈ لاس میں جانے تھے وہ جا چکے ہیں اور جو لاس کی فگر جو ہے وہ اب جو نظر آئی ہے یا اس لسٹ میں دی گئی ہے وہ فگر جو ہے اس میں یہ سب چیزیں اکاؤنٹ فار ہو چکی ہیں سوائے ڈپریسن کے اور ڈپریسن ہمیں سال کی جو چارج کرنی ہے وہ دس فیصد کے حساب سے کرنی ہے ریڈیوسنگ بیلنس کے میتھڈ کے تحت ریٹن ڈاؤن ویلو کے اوپر ان تمام ایسٹس پہ جن پہ ڈپریسن ہونا چاہیے اور وہ ایسٹس کیا ہے وہ ہے موٹر وہیکلس بلڈنگ اور فکسچر یہ انفارمیشن دی گئی ہے ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ جی اس سے بیلنس شیٹ بیٹا پرائیویٹ لمیٹڈ کی ہمیں بنانا ہے تو جیسے میں نے آپ سے کہا شروع میں کہ سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ ڈیبٹ اور کریڈٹ بیلنس جو ہیں وہ ہمیں علاحدہ کرنے پڑ رہے ہیں جس کی تفصیل میں نے آپ کو بیان کی اور اس سے ہم ٹرائل بیلنس جو ہے وہ ہم بناتے ہیں ٹرائل بیلنس آپ کے سامنے موجود ہے دونوں سائڈوں کا ٹوٹل جو ہے وہ سات لاکھ تریسٹ ہزار ایک سو انچاس بینک بیلنس جو ہے وہ بیلنسنگ فگر ہمارے پاس آ رہی ہے ڈیبٹ سائیڈ پہ جس کا کیا مطلب ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کریڈٹ سائٹ جو ہے وہ زیادہ تھی ڈیبٹ سائٹ سے ڈیبٹ سائیڈ کم ہے کریڈٹ سائڈ سے اور جتنی کم ہے وہ فگر تصور کی جا رہی ہے کہ وہ بینک بیلنس اب پروفٹ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی بات ہم نے کی تھی ایکلیٹڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جو ہے اس کا کیسے تعین کیا جائے گا کہ یہ پروفٹ کی فگر ہے یا لاس کی فگر ہے کیونکہ سوال میں ہمیں اس بات کی طرف کوئی اشارہ موجود نہیں چیز یہ ہے اور یہ شاید غلطی جو ہے ایرر آف امیشن کہہ لیجیے آپ یہ سوال لکھنے والے کا ہے کہ اس نے ہمیں نہیں بتایا کیونکہ صرف لسٹ دے دینے سے جہاں پہ بینک بیلنس بھی ہمیں نکالنا ہے یہ چیز نہیں ہو سکتی پروفیٹ اینڈ لاس کے بارے میں ایکڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے بارے میں ہمیں نوٹ دیا جانا چاہیے تھا کہ یہ فگر جو ہے یہ پروفٹ کی ہے یا لاس کی ہے ہم اسوم یہ کرتے ہیں کہ جی یہ فگر پروفٹ کی ہے جب ہم اسیوم کرتے ہیں اور اس کو کریڈٹ سائڈ پہ لکھتے ہیں تو ہمارے پاس ٹوٹل آتا ہے سات لاکھ تریسٹھ ہزار ایک سو انچاس ڈفرنس بینک بیلنس کا آیا چودہ ہزار نو سو چورانوے وہ ہم نے ڈیبٹ سائڈ پہ لکھ دیا دونوں سائڈیں بیلنس ہو گئی رگومنٹ یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم یہ فرض کر لیتے کہ یہی انتیس ہزار کی فگر جو ہے جو پروفٹ اینڈ لاس میں شو کی گئی ہے جو لسٹ آف بیلنس میں شو کی گئی تھی وہ اگر ہم کریڈٹ سائڈ وہ ہم ڈیبٹ سائڈ پہ لکھ لیتے کہ جی لاس ہے تو پھر بینک بیلنس کیا ہوتا پھر ڈیبٹ سائٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہوتی تو بیلنسنگ فگر پھر کریڈٹ سائڈ پہ آتی کیا جی کریڈٹ سائٹ پہ اور اس کا مطلب کیا ہوتا اس کا مطلب یہ ہوتا کہ بینک میں بیلنس جو ہے وہ اوور ہے اوور ڈرافٹ ہے آپ نے وہاں سے رننگ فائنینس لیا ہوا بہرل اس سوال کے اندر ہم یہ زمشن لے کے چل رہے ہیں کہ یہ اکیوملیٹ پروفیٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر جو بیلنس ہے یہ پروفٹ کا ہے اور یہ کریڈٹ سائٹ پہ ہی آئے گا تو ٹرائل بیلنس تو ہم نے اس طریقے سے بنا لیا اب بیلنس شیٹ کی طرف آئے بیلنس شیٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے فکسڈ ایسٹس فکسڈ ایسٹس کی یہ فگر کیسے آئی یہ ذرا تفصیل ہم دیکھ لیں اس کے لیے ایک نوٹس ٹو دی اکاؤنٹ میں یہ نوٹ بنایا جاتا ہے شیڈیول بنایا جاتا ہے تفصیل بنائی جاتی ہے اس کا سیٹ اپ جیسے آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ فکسڈ ایسٹس کی تفصیل دیتے ہیں کیا تھی ایڈیشن یا ڈلیشن سال کے دوران کیا ہوئی اور سال کے آخری روز ایسٹس ایٹ کاسٹ آپ کے پاس کیا موجود تھے ان پہ ریٹ آف ڈپریسن کیا اپلائی ہوتا ہے ایکٹڈ ڈپریسن سال کے شروع میں کیا تھی سال کی ڈپریسن کتنی ہے اور سال کے آخر میں ایکومولیٹڈ ڈپریسن کیا ہے کوسٹ جو سال کے آخر میں ہے اور ایکومولیٹڈ ڈپریسن جو سال کے آخر میں اس کو آپ کاسٹ میں سے مائنس کر دیں تو آپ کے پاس ریٹن ڈاؤن ویلو ایز آن تھرٹیتھ آف جون جو کہ سال کا آخری روز ہے اس روز آپ کے پاس ریٹن ڈاؤن ویلو آ جائے گا تو اس دفعہ ہم یہاں تک چلتے اگلے لیکچر کے اندر ہم آپ کو بیلنس شیٹ میں باقی جو آئٹمس ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیں گے